سوال ہے کہ کیا پاجامہ اور جوتا پہننے میں بھی پہلے دہنے سے ابتدا کرنی چاہیے کیونکہ یہ تو پیروں میں پہننے والی چیزیں ہیں دیکھیں ہر چیز کی ابتدا رائٹ سائٹ سے دہنے سے ہے حدیث پاک میں ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علامہ حد تنا و ترت جلی او کا مقال راوی فرماتے کے حضور علیہ السلات وسلم ہر ش... بات کی ابتدا دہنے سے کیا کرتے یہاں تک کہ نالے مبارک پہننے میں بھی اور کنگھی فرمانے میں بھی تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر پیروں میں پہننے کی چیز ہیں تو اس میں دہنے سے ابتدا نہیں کریں گے بلکہ سنت سے یہ چیزیں ثابت ہیں اور ادائے سنت کی نیت ہی سے داہنے سے ابتدا کرنی چاہیے جوتا پہنتے ہوئے پہلے دائنا پیر اس میں ڈالیں جوتا چپل وغیرہ اسی طرح لباس پہنتے وقت پہلے شلوار پاجامہ ہے تو رائٹ آپ کی لیگ اس کے بعد لیفٹ اتارتے ہوئے پہلے الٹے ہاتھ سے اتارنا چاہیے پھر سیدھے ہاتھ سے قمیص ہو یا الٹے پیر یا پھر الٹا سیدھا پیر شلوار پاجامہ ہے یا اسی طرح چپل جوتوں وغیرہ کے اتارتے وقت پہلے الٹا پیر نکالے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پہلا پہلے کون سا قدم رکھتا ہے سیدھا پیر رائٹ پیر اور اس کے بعد پھر دوسرا پیر رکھتے ہیں الٹا رکھنا ہی پڑے گا ورنہ آپ مسجد میں آ نہیں سکیں گے پورے اور باہر نکلتے وقت پہلے بایاں پیر باہر نکالتے پھر داہنا پیر باہر نکالتے ہیں یہی نہیں بلکہ ادب سے اور مزید اس میں احتیاط بزرگوں نے علماء نے یہ بھی فرمائی کہ جوں جوں مسجد میں داخل ہوتے چلے جائیں ہر ہر صف پہ پہلے پہ پہلا قدم رکھے اس صف صفے ہے اس پہ ہے اس صف پہ ہے اس صفحے ہے اور جاتے ہوئے ہر ہر صف پہ بایاں قدم رکھتے ہوئے آپ ریورس میں اس طرح سے جائیں ریورس سے مطلب ہے کہ آپ کا چہرہ جو ہے مسجد کے گیٹ کی طرف ہی ہو واللہ تعالی عالم